اور اللہ نے تمہیں اپن بنا ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چپنی کی جگہ بنا اور تمہارے لیے کچھ پہنادی بنائی کہ تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ پہناوی کے لڑائیں میں تمہاری حفاظت کریں انہی اپنی نم تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو